ولا دنیاوی حکومت میں بھی یہی نظام چلے گا کوئی اور نظام نہیں چلے گا وہ کیسے چلے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی میں ولایت منحصر ہے مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نازل ہوا نہیں کہیں کی بادشاہت سنبھالنے کے لیے کہیں کی بادشاہ سنبھالنے کے لیے اور اس نے اپنے نبیوں کو بھی جو بھیجا تو جابر بنا کے نہیں ڈکٹیٹر بنا کے نہیں مسلط نہیں کیا دیکھیں ابتدائی تقریر میں جو میں نے کہا تھا خدا نے کوئی بھی بات کی تو اپنے علم کا حوالہ دیا قدرت کا حوالہ نہیں دیا وہ <تصفح> <دیاری تصفح> رب ہے نا وہ چاہتا ہے انسانوں کی ایسی تربیت ہو کہ وہ نظام حق کو قبول کر کے اسے نافذ کریں نظام حق کو قبول کر کے نافذ کریں نہ یہ کہ ان پر نافذ کیا جائے اس لیے نبی آئے امام آئے اور وہ تربیت ذہنوں کی کرتے رہے نمرود خدائی کا دعویٰ کرتا رہا ابراہیم ذہن کی تربیت کرتے رہے فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا رہا موسا ذہن کی تربیت کرتے رہے بادشاہ میں خدائی کا دعویٰ کرتا رہا یوسف ذہن کی تربیت کرتے رہے یہ ذہنی تربیت کا سلسلہ مصطفیٰ تک پہنچا سرکار رسالت میں نے ذہنوں کی تربیت کی اور اس کے بعد مرکز ولایت کی طرف ہدایت فرمائی سبحان اللہ! یہ ولی ہیں نبوت مجھ پہ ختم ہے میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا اب میرے بعد امامت اور ولایت ہے واضح ہے یہ ولایت انسانوں کو قبول کرنا ہے ولی کو آ کر اپنی ولایت نافذ نہیں کرنی ہے جیسے نبوت کو قبول کرنا ہے نبوت نافذ نہیں کرنی ہے نظام ربوبیت یہ خدا اپنی سلطنت کو چاہتا ہے کہ بندے قبول کریں نافذ نہیں کرتا آج چاہے کہ سارے بندے اس کا سجدہ گزار ہو جائیں ممکن ہے کہ کوئی سجدہ گزار نہ رہے ممکن ہے جس طرح آسمان سے قطرے ٹپکتے ہیں بارش کے ہر شخص وقت پر سجدہ ریز ہو جائے گا جیسے ایٹم میں الیکٹران گردش کر رہا ہے ویسے ہر انسان چوبیس گھنٹے میں معین اب کام کرتا رہے گا ادھر سورج غروب ہوا سر جھک جائے گا سجدے کے لیے سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر نمودار ہوئی سر جھک جائے گا سجدے میں نماز پڑھے گا انسان رمضان مبارک میں روزہ رکھے گا ہر کام ہوتا رہے گا لیکن پروردگار نظام جبر کے تحت نہیں چاہتا کہ اس کی بندگی ہو اختیار سے چاہتا ہے بندگی ہو محبت سے چاہتا ہے بندگی ہو مبدت سے چاہتا ہے بندگی ہو جب اس نے اپنی حکومت جبر سے قائم نہیں کی خدا نے اپنی الوحیت جبر سے نہیں منوائی تو یہ کیسے سمجھا جا سکتا ہے کہ علی ولی خدا ہو کر تو فرعون کو مار کیوں نہیں دیتا خدا برہا خدا ہے تو نمرود کو نابود کیوں نہیں کر دیتا خدا برہ خدا ہے تو شداد کو فنا کیوں نہیں کر دیتا خدا برہ خدا ہے تو اپنی خدائی دکھاتا کیوں نہیں جب خدا کے ہاں یہ سوال نہیں ہے تو جانشین خدا کے ہاں سوال نہیں ہو سکتا کہ علی مستحق خلافت کے تو تلوار کیوں نہیں اٹھائی ہو وہ علی بندگی کرادتوں کی بات ہے یہ قسمتوں کی بات ہے یہ طبیعتوں کی بات ہے یہ دل کی پاکیزگی کی بات ہے جابر کا دخل نہیں ہے یہ نظام ولایت ہے نظام ولایت جبرن نافذ نہیں کیا جاتا ذہنوں کی تربیت کی جاتی ہے کہ وہ نظام ولایت کو قبول کریں اب یہ تربیت کا عمل جاری ہے جب انسانیت اس قابل ہو جائے گی تو ولی آصر ظہور فرمائے گا مگر ہمیں آپ کو اپنی طبیعتوں کو اس کی ولایت قبول کرنے کے لیے آمادہ کرنا